Ask مفتی تارک مسعود قربانی کے نصاب پر سال گزرنا کیا شرط ہے قربانی کی جو شرائط ہیں اس میں سال گزرنا شرط ہے یا صرف صاحب نصاب ہونے سے قربانی واجب ہو جاتی ہے بنت نور محمد دبئی نہیں جی صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے ذی کی صبح صادق کے وقت کسی کے پاس پیسے آ گئے تو بس اس پر قربانی واجب ہو گئی اس تفصیل کے مطابق جو میں قربانی کے نصاب میں بتا چکا ہوں کیا بیوی بی کی قربانی شوہر پر واجب ہے میں اکیلا گھر کا کفیل ہوں کیا میں قربانی کروں گا یا اپنی بیوی بی کی طرف سے بھی قربانی کروں گا جب کہ بیوی بی ہاؤس وائف ہے راؤ عمر فاروق دبئی سے بیوی بی ہاؤس وائف ہی اچھی لگتی ہے بھائی گھر سے باہر اگر وہ جاب کر رہی ہے تو گھر پھر ہوٹل زیادہ لگتا ہے وہ گھر کم بن جاتا ہے کیونکہ میاں بیوی بی دونوں جاب سے تھکے ہارے رات کو آ رہے ہوتے ہیں تو بچوں کو کون پالے گا اور شوہر کا انتظار کون کرے گا گھر میں وہ بھی تھکی ہوئی آپ بھی تھکے ہوئے تو یہ عجیب ہی ایک نیچرل لائف نہیں ہے یہ کہ دونوں ہی جاب کر رہے ہیں لیکن لوگوں کا پیسے کمانے کا شوق ہے تو اسی میں خوش ہیں تو چلو بھائی خوش ہیں اسی میں اصول یہی ہے کہ بیگم وہی ہونی چاہیے جو ہاؤس وائف ہو گھر کو سنبھالے وہ میاں صاحب گھر سے باہر کمانے کے لیے نکلیں بہرحال آپ کی وائف کے پاس اگر سونا ہے اتنا سونا یا چاندی یا جو قربانی کا نصاب ہے جو میں تفصیل سے بتا چکا ہوں اسی سیشن میں تو اگر ان پہ قربانی واجب ہے تو ان پر واجب ہوگی ہاؤس وائف ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہر شخص پر زکوۃ بھی اپنے پیسوں سے واجب ہوتی ہے قربانی بھی حج بھی یہ سب چیزیں عبادت میں کوئی کسی دوسرے کا ذمہ دار نہیں ہوتا تو اس لیے ان پر قربانی واجب ہے اب وہ اگر نہیں کرتی تو آپ گناہ نہیں ہوں گے تو آپ کی وائف پر واجب ہے کہ وہ جیب خرچی سے یا گولڈ بیچ کے یا کسی بھی طریقے سے ہر سال تھوڑے ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کریں تاکہ اس سے زکوۃ بھی ادا کی جا سکے اور قربانی بھی کی جا سکے لیکن اگر وہ یہ نہیں کرتی تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ ان کی طرف سے کر لیں کہ ہم خام ہمیں سونا بیچنے کی نوبت پیش آئے گی یا اور پلاٹ ان کے پاس پڑا ہے وہ بیچنے کی نوبت پیش آئے اور آپ کو اللہ نے وسائل تو آپ بیگم کی طرف سے ان کی اجازت سے قربانی کر لیا کریں آپ کو بھی ثواب ملے گا ان کی بھی قربانی ادا ہو جائے گی اور آپس میں ایک آپ کی وائف کے دل میں آپ کی قدر بھی بیٹھے گی کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا میاں ملا ہوا ہے مجھے اور گوشت گھر میں ہی آنا ہے مل جل کے ہی کھانا ہے تو کیا جا رہا ہے اس میں کر لیں گا قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہو اگر قربانی کا جانور دو سال سے کم ہو تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی آصف صاحب کشمیر سے بکرا دنبا بکرا جو ہے نا بکری یا بکرا یہ کم سے کم ایک سال کا ہونا ضروری ہے چاہے دانت نکلے ہوں یا نہ نکلے ہوں دانتوں سے نہیں ہوتا کہ دو دانت چار دانت اصل ایک ایک سال ہو دو دانت ایک سال کے یعنی تقریباً بارہ مہینے میں نکالتا ہے دو دانت سنا ہے ہم نے بکرے والوں سے تو بہرحال یہ ضروری ہے کہ پچھلے سال بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا ہو چاہے ایک دن پہلے پیدا ہو یا بقرعید کے پچھلے سال دوسرے دن اگر کوئی جانور پیدا ہوا یعنی بکرا یا بکرا یا بکری یعنی پچھلے سال بقرعید کے دوسرے دن پیدا ہوا تو اس سال دوسرے دن وہ ٹائم گزرنے کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں یعنی بقرعید کے دوسرے دن اگر وہ پچھلے سال بقرعید کے تیسرے دن عصر میں پیدا ہوا ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں تو اس سال آپ بقرعید کے تیسرے دن اثر کا ٹائم گزرنے کے بعد قربانی کر سکتے ہیں کیونکہ پورا ایک سال کا ہو جائے گا تو اسلامی لحاظ سے بکرا یا بکری ایک سال کا ہو جائے دمبا دمبی کا بھی اصول یہی ہے کہ ایک سال کا ہو جائے تو قربانی اس کی جائز ہے اس سے کم کم میں جائز نہیں ہے چاہے دانت نکلے ہوں یا نہیں نکلے ہوں لیکن دمبا یا بھیڑ یا جو کجلے وجلے سرگودا کے بڑے مشہور ہیں تو یہ ان میں ایک اور آسانی ہے کہ اگر یہ چھ مہینے کے ہوں چھ مہینے سے کم کے ہیں پھر تو بالکل بھی جائز نہیں ہے لیکن اگر یہ چھ مہینے کے اتنے موٹے تازے ہوں کہ دیکھنے میں ایک سال کا لگتا ہو تو ان کی قربانی بھی جائز ہے یعنی دمبا اور بھیڑ میں یہ ہے کہ چھ مہینے کا بھی اگر ہے اور موٹا تازہ ہے اور دیکھنے میں سال بھر کا لگ رہا ہے تو اس کی بھی قربانی کر سکتے ہیں اور باقی بیل بچھڑا گائے وغیرہ بھینس وغیرہ اس میں کم سے کم دو سال کا ہونا ضروری ہے یعنی وہ پچھلے سے پچھلے سال والی بخرائی سے پہلے پیدا ہو چکا ہو اسلامی لحاظ سے دو سال کا ہوگا تو اس کی قربانی جائز ہوگی دو سال سے کم ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی تو دانت وہاں سے ایک علامت ہوتے ہیں اصل جانور کی عمر ہوتی ہے بعض جانور کھیرے ہوتے ہیں مگر دو سال مکمل کر چکے ہوتے ہیں پھر ان کی قربانی جائز ہوگی لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کھیرہ جانور ہے پتہ کیسے چلے گا کہ دو سال کا ہے یا نہیں ہے تو جو بیچنے والا ہے اگر اس کی زبان پر آپ کو اطمینان ہے کہ سچ بول رہا ہے اور جانور دیکھنے میں دو سال کا لگ بھی رہا ہے اور وہ آپ کو یقین ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے تو قربانی کر لیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹوپیاں کرا رہا ہے جیسے کہ بہت سے لوگ کرا رہے ہوتے ہیں ٹوپیاں پھر قربانی نہ کریں اس کی عسک مفتی طارق مسعود